میرے مرشے سے محبوب میرے مرشد سے محبوب رحمت اللہ لے کے اشار ہے میرا کوئی نہیں آ میرا کوئی نہیں آئی نہیں آتے میرا کوئی نہیں آتے سے <سطور> <سطور> لے کام کے بانی یعنی آپ کا کوئی بول زندگی میری میں تیرا دیکھنے کا اور میری مو میں تمجھو میں جو دا اور میری تجھ سے ہوں میں جو چودا زندگی میری ہے تیرا دیکھ رونے کا اور میری مات سے ہوں میں جو دا میرا کوئی نہیں آ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کی خاطیت ظلم اندھیرا اور نیکی کی और نور اور روشنی تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے دوری کے سبب دل میں اندھیرا آ جائے اور مومن کا شمس و قمل یہ کائنات کا شمس و قمل ہے بلکہ اس کی دل کی دنیا میں روشنی اللہ کے پل سے اللہ کے ذکر سے دے روا میری دنیا کاشم سوپا من کیا ہوا میری دنیا کا شم میرا کوئی نہیں آگا ہے خدا اے خدا ہے خدا گہرے کو پانی گم ہے مکالب ہوا کہ دم ہے مکالب ہوا میری کشتی کا ہے تو ہی بتنا ہوگا میری کشتی کا ہے تو ہی بتنا ہوگا نہ خدا نے خدا مانے کشتی چلانے والا جو کشتی چلاتا ہے نا خدا اس کو کہتے نے فرمایا کہ بگڑ کر ناخا ہو گیا ناخا مانے کشتی چلانے والے غم ہے, مخالف ہوا غم ہے, مخالف ہوا میری در ہے تو پاند بری کا ہوگا میری کر کپور شیل روشنو اے رحمت کپور شیل روشنو ہر صدا سے بری ہو گیا نا ہر صدار سے بری ہو گیا سم مت کپور شیت رموا فر سدا دے دری ہو گیا Oh no. <سرح> بے دریائے رہن اب کر جینا مرنا پھر مال دے جین دریا رحمت کا ہے آپ را دریا رحمت کا ہے آسرا ورنہ افضل ہے سے دے دینا میرا کوئی نہیں آپ دے بھائی بھول جاؤں یہ اعلان کر دوں گی جماعت پیشہ کی ہماری مزید ہو گئی اعتبار سے ماحول رہے جماعت کے وقت سے پونا گھنٹے کے بعد مسجد شروع کرتے ہیں نو بجے جماعت ہو گئی تو پونے دس بجے مسجد صبح کرے گی یہاں اور جو ہم ہفتے کو کم سوسائٹی جاتے ہیں تو وہاں پونے نو بجے نماز تو اس اعتبار سے وہاں ساڑھے نو بجے ہفتے والے دن ساڑھے نو بجے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ہی جمعے کے دن دانڈی جانا ہوتا ہے تو وہاں ابھی تو نو بجے ہے لیکن شاید اگلے جمعہ پونے نو بجے ہو جائے گی جمع تو اس اعتبار سے پھر وہاں ساڑھے نو،, نو سے پونے دس کے درمیان جی جو ہے یہاں جو مجلس جی صبح گی تو انشاءاللہ شاء اللہ پونے دس شروع کر دیں گے نو چالیس اور شہر میں دیکھیے یہ خزائے الحدیث جو احادی شریف کی الہامی تشریحات جو میرے منشد رحمت علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آتا فرمئی ان کے الحامی تشریحات کی مجموعی کا نام ہے فضائین الحیب اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے مختلف مواعد سے مختلف مواقع اور حضرت والے کے جو اشادہ تھے ان کو جمع کر کے اس میں جھاپ دیا گیا ہے اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں بات جو ہے وہ بہت جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ زندگی ایک مرتبہ رہی ہے جو کرنا ہے اسی میں کر جاؤں پھر افسوس کے اتنا کچھ حاصل نہیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے راستے میں جو محنت کرنی ہے جان دے دو اللہ سے فدا ہو جاؤں اپنی ہر چیز اپنی جان بھی اپنا مال بھی اپنی عزت آبرو بھی اور اپنے انجو آیال بھی اور جو عالی مضمون آ رہے ہیں سب کچھ اللہ پر خلا کر انجو آیال کو خدا کرنے کا ہی مطلب نہیں کہ خدا نا حصہ میں عبوری طالب کھلا دی جیسے پاگل جاری لوگوں نے امپار میں پہلے آتا تھا اب تو ہم امپار پڑھتے تھے بنا کے وہ کوئی اور پاگل ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ دماغ چلے ہوئے انہوں نے بچے کو زبا کر دی اور ایسے باقاعد ہوئے پوچھا تو دیکھو بچے کو تو بیٹے کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صرف امتحان لیا اللہ نے تو کبھی کسی کو نہیں کروانے ان کا ہی امتحان ہوا تھا اس کی جگہ اللہ نے جانور بھیج دیا میں تو یہ یہ جہالت کی باتیں ہیں کو قربان کرنے کا پھر فدار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی وہ خدا نا ان کو نقصان پہنچاؤ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے اللہ کا حکم جہاں آ جائے اس میں عیال کی پرواہ اور اسی طرح ہم نے جب ایمان کی نوبت آ جائے ایمان پہ بات آ جائے تو جان کی نہ کرے اور اس کو حکمت کے ساتھ سیکھنا چاہیے کہ کب کیا حکمت ہے کیسے کریں اس کو یہ نہیں کہ بس کوئی گھر والوں نے کوئی گناہ کا تقادہ کیا کہ ہمیں کوئی گناہ کی چیز لا دوں تو اور ان کو ڈانٹ ٹپٹ کر دیا غصے سے جواب آپ دیکھے اس کی حکمتیں کہ کیسے ان کو سمجھانا ہے کیسے چلنا ہے جتنی کیسے گزارنی ہے اس کو سیکھنا چاہیے بزرگوں سے مشورہ کر کے بہرحال یہ کر رہا تھا کہ زندگی ایک ہی بار ملی دوبارہ نہیں ملے گی پھر دنیا سے انسان چلا جائے گا آج بھی ہم گھر والوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ایک لمحے پر افسوس کرے گا انسان اور ایک ایک فیل پر افسوس کرے گا اور ایک ایک لفظ پہ افسوس کرے گا کہ یہ لفظ ہم نے موسے دنیا میں کیوں نکالا یہ فیل ہم نے کیوں کیا یہ اللہ سے فصرت میں کیوں گزارا ہے ایک ایک لمحے پر انسان افسوس کرے گا پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جو کرنا ہے ابھی کا آج سے کے اوپر اور یہ جو جتنی مشقت آئے گی نفس اور مجادہ ہوگا اس کی جو ہے یہ اس قدر اجر و ثواب ملے گا اس قدر انعامات ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خوش کر دیں گے پھر وہاں بندہ کہے گا کہ کیا میں نے افسوس, افسوس ہے حضور صلی اللہ علم نے اشار کروایا جس کا مقوق ہے کہ اگر پیدائش سے لے کر یوم پیدائش سے لے کر اگر کوئی بندہ سب دے میں پڑا رہے اور مرتے دم تک سجے میں ہی رہے اخلاق کے ساتھ سبزے میں پڑا رہے پھر بھی اس کو قیامت کے دن افسوس ہوگا وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کیا یہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کر کہ اگر کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے اور پھر جب وہ لوٹایا انگلی کو واپس تو جتنا پانی اس انگلی میں لگ گیا ہوگا دریا میں ڈالنے سے اس پانی کو جو نسبت اس دریا کے کتنا بڑا دریا ہوتا ہے کتنا پانی تو جو مزدار پانی کی انگلی میں لگی ہے اس کو جو نسبت کچھ تو نسبت ہے نا کہ دو قطرہ تین قطرہ دریا میں سے نکالا لیکن کتنا بڑا دریا ہے اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں اتنے قطرے لیکن دنیا کی زندگی کو آخرت سے اتنی ہی نسبت اتنی کی نسبت نہیں ابھی تو لگ رہا ہے بہت پہاڑ جیسی زندگی ہے بڑا مسائل کب ہوگا کیا ہوگا آگے کیا ہوگا بدھا آدمی پینسٹھ سال کا بھی یہی سوچ ہے آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا اللہ سے ملاقات ہوگی اگر بھائی اللہ کو یاد کرو اللہ اللہ کرو اللہ سے ملاقات ہوگی جنت نصیب ہوگی جنت میں ایشی ایشے ہے آرام ہی آرام ہے وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے وہاں موت نہیں وہاں غم کا نام نہیں وہاں بڑا پر نہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے وہاں ہر قسم کی نعمت ہے وہاں موجود کوئی چیز ایسی نہیں جو ماننا بھائی آپ تو کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے فوراً ہو ہوئے اور کیا جن خوشی ہے خوشی ہے وہاں غم کا نام ہی نہیں جو بن ہے بس یہی کریں بس اس کو ہم کھیل ہمارے ادب نے فرمایا اکثر ہمیں تو چاہیے ایک رم دے جس کو ہو فکر جام اللہ کی محبت کا جام جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہو کھانے پینے میں اس قدر مش نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے تب جا کے کام بنتا ہے اللہ کی محبت جو ملتی ہے اکثر ہمیں تو چاہیے ایک رند پاک جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہوئے تھوڑی کہ روٹی پانی اس کو ملے گا ہی نہیں بلکہ وہ تو اللہ کو غیر سے کھلائیں گے لوگوں کو متوجہ کریں گے اس کو کھلاؤ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے کا انتظام ہوتا ہے اللہ فا ہوتا ہے وہ نیک نیتی سے کھانے کی نیت سے نہیں کھانے پینے والے بھی ہیں پھر ہم ذرا بیان کریں گے چٹپٹا مزے جو جوشیلا تو ذرا کچھ نظر آنے بھی ملے گے یہ بھی ملے گا کھانا پینا چلے گا تو وہ ایسے کو کچھ نہیں ملتا پھر ایسے کو اللہ تعالیٰ عرامت کر پائیں گے جو جس کام کے لیے جس نیت سے تو نے دنیا میں یہ کام کیے تھے وہ جو, جو دنیا میں مل گئے اب آپ حیرت میں دے رہے حصہ نہیں جو کام کرے آپ سے کبھی نہیں ہونے کے اچھا اس کو کھیلاتا ہے اور فرمایا کہ کی زندگی پسپون کے نام پر پہلا شعر کیا ہے اکثر ہمیں تو چاہیے کہ رندے بادنوں جس کو ہو فکرے جان نہ وہ فکر نہ ہوش پھر میں وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر اللہ کے نام پر وہ بس ساری زندگی سب کچھ مال دولت اسباب عزت آبرو سب کچھ لٹا دے اللہ وہ اس کی زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو اس کے نام پر دونوں جہان کو فدا کر دیا تھا دنیا کیسے فدا کی کہ اللہ کے حکم میں چلا نا برمانی سے بچا جذبے سے چلا کے جان دے دوں گا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور آخرت کیسے پیدا کی کہ اللہ بغیر آپ کے تو آخرت بھی ہمارے کسی کام کیا آپ راضی نہ ہوئے تو ہماری جنت کی جنت نہیں ہے کہیں گے آپ کی رضا چاہیے دونوں جہاں کو کھیل گئے جنت بھی پیدا کر دی اللہ جنت سے بھی بڑی نعمت کو تو آپ ہیں آپ کو سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے یہ چیز دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت نسیحان تو یہ جلدی سے پڑھ کر سناتا ہوں اشد محبت ماننے کا طریقہ حجیب پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہونا چاہیے کہ کتنی محبت مطلوب ہے کہ کام بن جائے تو اس کی تشریح میں کی سب فرمائی اب اس کے بعد سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجیب میں اس اشد محبت کے مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیا بخاری شریف کے وکیل ہے حضو صلی اللّہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امن کو سکھایا کہ کس طرح مانگو واہ کیا بات دیں گے کی لذت الگ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ابتباع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اتباع سے وہ ایک الگ لذت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے کی اتباع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت الگ جب امن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو الفاظ نبوت نور نبوت کے حامد ہوتے ہیں اس کے مزے کا کیا پوچھتے ہو نبی کے نبی کے الفاظ کی لذت الگ نبی کی ابتدا کی لذت الگ اور اللہ سے مانگنے کی لذت الگ اور کیا مانگو گے اللہ معنی اسلو کا خوب اے اللہ مجھے آپ اپنی محبت دے دیجئے وقت تو نہیں اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے دیجیے آپ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگتا ہوں اب حضرت کی برکت سے دن میں یہ آیا کہ محبت محبت کو اللہ کے سب سے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے تو ہم ہم اس میں یہ بھی نیت کریں کہ اللہ آپ کی بھی محبت ہمیں عطا عطاب دین تو اس طرف جاتا ہے کہ اس, اس دور کے جو اولیاء ہیں وہ ان کی محبت سے تھے لیکن آج تک اللہ تعالیٰ سے جس جس نے محبت کی ہم سب کی محبت مانگی پورے محبت حاضر ہوتی ہے پورے طایبانہ بھی ہوتی ہے محبت جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن محبت تو ہر مسلمان کے اندر تو ان کی محبت بھی معیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس میں شامل ہوں اب آپ بتائیے کہ جو یہ جی کہے کہ کتابوں سے میں اللہ والا بن جاؤں گا مجھے اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کا یہ ذکر کرنا بخاری شریف کی تحریر کی روشنی میں حماقت ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وطم تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت مانگ رہے ہیں تو کون تعلیم اس سے مستغنی ہو سکتا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ شخص کو نبوت اور نور نبوت سے ناشنا نا ہے وہ حکم عملی رونی محبت اور اے اللہ ایسے اعمال کی محبت دے دے جن سے تیری محبت ملی اللہ سید سلیحمان ندوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی گئی اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان رابطہ ہے یعنی اللہ والوں کی محبت میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی محبت بھی مل جاتی ہے دیکھو جگر صاحب کا ایک مرتبہ ایک اللہ والے حکیم حضرت حکیم اور صحبت تصدیق ہوئی کیسے اللہ والے بن گئے شراب سے تباہ کر لی ہٹ کر آئے گاڑی بھی رکھ لی اور انشاءاللہ بھی ان ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہونی چاہیے یہ مباری شریف کی حدیث ہے الفاظ نبوت میں مانگو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیارے اور مقبول ہیں آپ کے الفاظ بھی مقبول ہیں مقبول نوبت نبوت میں مانگو گے تو آپ مقبول لوگ نبوت میں مانگو گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ یاد کر لو خالد حیات کی باتیں پیش کرتا ہوں جن سے حیات کر رکھتی ہے خالد حیات اپنے عاشقوں پر حیات اور نا فرمانوں کے دلوں پر موت کر ساتا ہے چہرہ دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر لعنت اور پھٹکار ہے عثمان رضی اللہ علی ابا نے ایک شخص کو دیکھ کر جو بدنظری کر کے آیا تھا فرمایا ما کیا حال ہے جی قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں فرمائی لان اللہ جو بدنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے تو کیا لعنت کے کی اثرات چہرے پر نہیں آئے گی اس کے بعد فرمایا یعنی جو دعا ہے کہ اللہ حبک بحب بل احمد بل حبت اور اللہ حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی مانگی احبا علیہ من نفسی میری جان سے جانا وہ عظیم شدید پانی سے میں اس کی تشویت فرما رہے اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کے بعد ومن اگلی میں اپنی محبت مجھے میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ دے یہ نہیں کہ بیوی نے کہا کہ ٹی وی لے آؤ تو میں ناراض ہو جاؤں گی تو تمہارے ڈر کے لے آیا بھائی ہرگز اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو بیوی کی تمام ڈیمانڈ پوری کرو اگر اچھے کپڑے کو پہلے لے آؤ کوکا کولا لے آؤ مرینڈا مانگے لا دو سیون اپ پا دو شوگر والی ہے تو ڈائٹ سیون اپ لے آؤ اور ٹھنڈی کر کے پلاؤ حلال اس پر برساؤ لیکن جب اللہ کی نافرمانی تو کہیں کہ ننگی دل میں لے آؤ تو کہہ دو کہ میری جان لے دو مگر ایمان نہ لو ایمان نہیں دے سکتا کہ معشو کا مطلب اختیار کرے تو اس نے کہا کہ جانا بس جانا دادم نہ کہ ایمان دادمور جہاں کا کس طرح سنایا تھا تو किसी सुना देंगे बादशाह ने कैसे बादशाहों को कितना आज जमाने में झूठी तारीफ लिखी जाती है तारीफ अक्सर झूठी होती है तारीफ हिस्ट्री जो ए, हिस्ट्री के है हिस्ट्री की किताबें अक्सर झूठे पकड़ी होती माशा उसने मुगल बादशाह को बहुत घटिया दिखाया हुआ की वह ऐसोसियत में पढ़े हुए थे और गुनाहों में पड़े हुए थे वही सही बादशाह नहीं थे हालांकि उनके अंदर ही बड़ी उम्र का ईमान न یہ خصاصہ کبھی جاتے نہ بہرحال اس نے نور جہاں نے بادشاہ سے ایسا سوال کیا تھا کہ سے کہا تھا کہ تم شیا ہو جاؤ جہاں کی بادشاہ سے مور جہاں نے کہا کہ شیا ہو جاؤ پوچھا کیوں کہا کہ تم میرے عاشق ہو عاشق کو چاہیے کہ معشوب کا مذہب اختیار کرے اس نے کہا جانا بس آدم نہ کہ ایماد آدم کہ اے مور جہاں میری محبوبہ اس پر میں نے جان دی ہے ایمان نہیں ہے کیس کا میں نے دیکھا نہیں تھا کہ آگے ایک جملہ رہ گیا شدید پیاس اب تیسرا جملہ ہے مارن بار شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی لے دے کہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے رگ رگ میں جان آ جاتی ہے جان میں سینکڑوں جان معلوم ہوتی ہے اس شدید گیار میں پانی کتنا پیارا ہوتا ہے اے اللہ اس سے زیادہ ہاتھ مجھے پیارے ہو جائیے اپنی ایسی محبت میری جان کو عطا کرنا اللہ ہم سب کو ایسی محبت کریکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ